اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا ودا ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس عزمے کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں اچھے کام والوں۔